حکیم صاحب پھر دوائی اٹھاتے ہیں اور اس کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں حکیم صاحب کہتے ہیں میاں اب بھی تیرے علاج کا وقت ہے اب بھی تیری بیماری جو ہے وہ کچھ کم ہے قابل علاج ہے یہ میں دوائی لے آیا ہوں کھا لو تندرست ہو جاؤ گے ورنہ بیماری جب تیسرے نمبر پر پہنچ جائے گی تو, تو لا علاج ہو جائے گا وہ پہلے سے بھی زیادہ ناراض ہوتا ہے حکیم صاحب پر گالیاں بھی دیتا ہے دھکے بھی دے دے کر حکیم کو بھگا دیتا ہے جا نکل جائے یہاں سے کون ہے تو بڑا حکیم بنا پھر رہا ہے دھکے دے کر بھگا دیتا ہے حکیم صاحب کو حکیم صاحب بیچارے پریشان ہو کر گھر واپس آ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر جذبہ وہی بیدار ہوتا ہے جوش مارتا ہے حکیم صاحب پھر تشریف لے جاتے اس کو کہتے ہیں میاں یہ دوائی لے لے کھا لے اب بھی تیری بیماری قابل علاج ہے وہ اور زیادہ ناراض ہوتا ہے حکیم صاحب کو دھکے بھی دیتا ہے الٹا پتھر بھی مارتا ہے دوائی چھین کر جو پھینکتا ہے ادھر جا پڑتی ہے سمجھا سی اور حکیم صاحب کو واپس کر دیتا ہے حکیم صاحب مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں گھر بیٹھ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس بندے کو مرض کا احساس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں اب حکیم صاحب کے پاس آتا ہے حکیم صاحب اس کی طبیعت دیکھتے ہیں حکیم صاحب فرماتے ہیں, میاں اب تیرا مرض تیسرے درجے میں چلا گیا اب تو ناقابل علاج ہے اب تاہے اب تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں تیرا علاج نہیں ہے میں کیا کروں میں مجبور ہوں میں تو تیرے پاس تین دفعہ پہلے آ چکا ہوں تجھے دوائی پیش کر چکا ہوں تو نے خود قبول نہیں کی مجھے بھی گالیاں دیں دھکے دیے اب میں مجبور ہوں میرے پاس تیرا کوئی علاج نہیں ہے بہرحال وہ بندہ بیمار ہوا بیمار ہوتے ہوتے قبر تک پہنچ گیا یعنی مر گیا اب اس صورت کے اندر آپ خود فرماؤ کہ حکیم صاحب کا کوئی قصور ہے, ہے کوئی قصور نیمی. یا اس بیمار کا قصور ہے حکیم صاحب کا قصور تب ہوتا کہ بیماری پہلے درجے میں ہوتی مریض حکیم صاحب کی خدمت میں آتا اور حکیم صاحب بلا وجہ اس کو رد کر دیتے دوائی نہ دیتے تو ہم کہتے یہ حکیم کا قصور ہے کہ اس نے دوائی نہیں دی مریض چل کر آیا استدا بھی کی کہ مجھے دوائی دو لیکن حکیم نے دوائی نہیں دی اس لیے وہ بیچارہ مر گیا قصور حکیم کا ہے جبکہ اب تو حکیم خود چل کر گیا ہے تین مرتبہ اس کے دروازے پر اس نے کوئی توجہ نہیں کی الٹا حکیم کو پتھر مارے گالیاں دی بھگا دیا اب جب وہ مر چکا ہے تو قصور مرنے والے کا ہے حکیم صاحب کا نہیں ہے بات سمجھ رہی ہے نا ہو بہو یہی حالت یہاں ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کی یہ جو مخلوق ہے یہ بمنزلہ مریض ہے بمنزلہ امبیا کرام بمنزلے معالج ہیں بمنزلہ معالج ہیں یہ علاج کرنے والے ہیں اور یہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ یہ فقہ یہ بمنزلے دوا اور بمنزلائے علاج ہے اور سمجھ رہے ہو جو انسان پرانے پاک کی طرف حدیث پاک کی طرف انبیاء کی دعوت کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا الٹا پیغمبروں کو گالیاں دیتا ہے ساحر کذاب شاعر مجنون کہتا ہے پتھر مارتا ہے قتل کرتا ہے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے جیل میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک بطالہ اس سے حق کو قبول کرنے والی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ صلاحیت فلب کر لیتے ہیں اب اس کے بعد اس کے دل کے اندر ایمان کبھی داخل نہیں ہوگا اور اندر کا کفر کبھی خارج نہیں ہوگا یہ جباریت ہے اور یہ جبر نہیں ہے اینا جبرو مان ہے جباریت سمجھا یہ جی جباریت کا مان ہے یعنی اللہ پاک جبار تو ہے نا جی اپنی جباریت کا اظہار فرماتے ہیں اور یہ جابر نہیں ہے کچھ سمجھ آیا ہے جی اچھی طرح جی یہ انشاءاللہ شاء اللہ سورہ باقرہ جب پڑھیں گے ان الین کافرو سواؤ علیہم وہاں میں پھر بھی عرض کروں گا انشاءاللہ تاکہ بات سمجھ آئے پورے قرآن پاک کے اندر یہ مسئلہ چلے گا بڑا شبو ہوتا ہے کہ انسان کا کیا قصور ہے اب اس سلسلے کے اندر میرے طرف دیکھو اللہ تبارک مطالعہ تین باتیں بیان فرماتے ہیں کتنی باتیں تی تین بات پہلی بات یہ بات ہے کہ مہر جباریت لگانے والا کون ہے پہلا مسئلہ جو بیان ہوگا قرآن پاک کے اندر مہر جباریت لگانے والا کون ہے نمبر دو مہر جباریت کیوں لگتی ہے مہر جباریت اس کا سبب کیا ہے نمبر تین موہر جباریت لگنے کے بعد اس انسان کا حال کیا ہو جاتا ہے کتنی باتیں آئیں گی تین موہر جبباریت لگاتا کون ہے موہر جباریت کیوں لگائی جاتی ہے اور مہر جباریت لگنے کے بعد اس انسان کا حال ہے؟ اللہ سب کو پناہ آتا فرمائے آم. اب پرانے پاک کھولو بالکل ابتدا کھولو ختم ہوا والا قلوب والا سماں ہے والا فارم غلشی مل گیا ہے جی ہے جی تو بڑی مشکل آ جاتا ہے. مل, گیا. مل گیا ہے چلو شکر ہے اللہ مل تو گیا ہے بارک اللہ دیکھو جی اب اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ مہر جباریت لگانے والا کون ہے اللہ فرماتے مہر جباریت میں نے لگائی ہے مہر جباریت ختم اللہ والا قلوب مہر لگا دیے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر والا ابفارحم شا اور ان کی آنکھوں پر بہت, بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا کون ہے مہرج جب لگانے والا آمد. اللہ پاک ہے حضرت تکلیف کرو سورہ بنی اسرائیل کھولو سبحان الزی اسراب ابد ہی کھولو پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر پانچ ہے رکو نمبر پانچ یہ تو ہے اس سے پہلے ہے بنی اسرائیل یہاں لکھا ہوگا اسرا ہے نا جی ہاں یہی ہے بنی اسرائیل رکو نمبر پانچ ہے جہاں عین کے اوپر پانچ لکھا ہے نا اس کے قبل میں تلاش کرو فیضا کرا تل قرآن ویزا کرا تل قرآن جالنا و جالنا کلو بے مکنت نہیں وفی آزان مل گیا جی سب کو مل گیا اچھا ماشاءاللہ اللہ ویزا پرا اور جب پڑھنے لگتا ہے تو قرآن پاک جب تو قرآن پڑھنے لگتا ہے جال ہم کر دیتے ہیں تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو نہیں مح اللہ آخرت پر کیا کر دیتے ہیں حجابم مستورا ایک پردہ چھپا ہوا تیرے اور ان کے درمیان ہم ایک پردہ کر دیتے ہیں وہ پردہ ایسا مستور کے نظر آنے والا نہیں آئے اور کر دیتے ہم ان کی دلوں پر پردے سواس سے کہ سمجھیں اسے اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیتے ہیں اب یہاں اللہ نے چفرمایا جالنا جعلنا جا جعلنا ہم پردا کر دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں یعنی مہر جب لگانے والا کون ہے اللہ بات سمجھے ایک اور ایت بھی کھول لو اس سے پہلے ہے سورہ نہل سورہ نہل ہے اسی سے پہلے متصل ہے رقو نمبر چودہ ہے سورہ نہل کا رکو نمبر چودہ ہاں چودہ کے ماقبل میں دیکھو الا ایک الگا والا کلو بہم و سمار مل گیا ہے جی جی الا یہ وہ لوگ ہیں جو موہرے جباریت لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر اور یہ لوگ ہیں بالکل غافل اور بے خبر نا. کس نے لگائی ہے جی اللہ, اللہ نے موہرے جباریت لگا دی ہے بات سمجھ یہ جی پہلے سوال کا جواب ہے موہر جباریت لگانے والا کون ہے یعنی اللہ اب دوسرا سوال کیا تھا کہ موہر جباریت لگتی کیوں ہے اس کا سبب کیا ہے اب اس کے لیے کھولو سورت ویل متفین کھولو تبارک اکلوی ہے یا امت سالون ہے امت سالون کا ربو جہاں لکھا ہے ویل نظر آ رہا ہے بالکل آخری آ ہے تمہارے یہ جو تباہ ہے نا آگے کہاں جا رہے ہو بھائی روبو کہاں لکھا روبو دیکھو ہاں بالکل آخری سفید کا بالکل آخری آئی دری دھری دھر کل دھر دھر دھر <قلع> بل رانا کلو سب ہائی مل گیا ہے کلا <قلع> بل رانا قلوب ہرگز ایسا نہیں ہے وہ کہتے تھے انہیں اللہ اساتیر یہ جھوٹے کسے ہیں پہلے لوگوں کے اللہ نے فما کل ہرگز ایسا نہیں ہے یہ جھوٹے کسے نہیں ہیں اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ بل ران اعلی قلوبہم بلکہ زنگ چاڑ دیا ہے ان کے دلوں پر وہ آم مشرکانہ جو ہیں رات دن قصب کرتے ہیں ما سے مراد آم آل سمجھا سی ران سمجھتے ہو ران ران ہے نا لوہے کو زنگ لگتا ہے حدید ہوتا ہے نا حدید لوہا اس کو زنگ لگتا ہے ختم ہو جاتا ہے کھا جاتا ہے اس کو تو ران اس زنگ کو کہتے ہیں اللہ نے سمجھا جس طرح لوہے کو اور حدید کو زنگ لگتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے کھا جاتا ہے اسی طرح آمال مشرکانہ نے ان کے قلوب کو زنگ لگا دیا ہے آمال مشرکانہ نے ان کے قلوب کو کیا کر دیا زنگ, زنگ, زنگ, زنگ, زنگ لگا دیا جس کی وجہ سے اب ان کے قلوب ختم ہیں اب ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گا سمجھا یہ مہر جبباریت لگنے کا سبب بیان ہو رہا ہے کہ مہر جبباریت لگنے کا سبب ان کے اپنے آمال شنیع کیا ہے کیا ہیں؟ آ شنیہ شنی شنیہ کفر و شرک جو رات دن اس میں منہ ہمیں کہیں ان حماق فیل شرک جو ہے اس نے ان کے دلوں پہ رنگ چاڑ دیا جس کی وجہ سے ان پر موہر جباریت لگ چکی ہے دوسرا سوال کیا تھا کہ موہر جباریت کیوں لگتی ہے اس کا جواب آ گیا کہ موہر جباریت لگتی ہے آمالے مشرکانہ آمالے شرکیا و کفریا کی وجہ سے بات سمجھ آ گئی ہے جی اب تیسرا سوال رہ گیا کہ مہر جباریت لگنے کے بعد حالت کیا ہو جاتی ہے مہر جباریت لگنے کے بعد اب کھولو سورہ آراف کھولو سمجھا سی رقو نمبر بائیس ہے سورہ آراف وقال الملا الین کفر او پارا نو سورہ آراف رقو نمبر بائیس لہم قلوب اللہ یسمہ بہار و لم آیون بہار والان اللہ یسماون بہار الا کل انام بلحم اگل الاکم لا فلوم رقو نمبر چودہ کہاں بائیس کا وہ کھڑا ہے, ہے اس کے اوپر دیکھو کھڑا ہے مجھے نظر آ رہی ہے ہاں مل گیا ہے لہم کلو بلا یب کہ بے ہا ان کو ملیا؟ مل گیا گئی ہے یہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے لہم کلو بلا یف پہ مل گئی ہے تمہیں بھی بلہم آیون اللہ یب فرون بلحم آزان اللہ یس الاقل انام بلحم اول ان کے لیے دلیں تو ہیں لکن نہیں سمجھتے حق کو ان کے ذریعے اور ان کی آنکھیں تو ہیں لکن نہیں دیکھتے حق کو ان کے ذریعے اور ان کے کان تو ہیں پر نہیں سنتے ان کے ذریعے حق کو یہ جناب مہرے جبریت لگنے کے بعد کے حال کا ذکر ہے موہرے جباریت کے لگنے کے بعد کے کہ حال کیا ہو جاتا ہے حال یہ ہو جاتا ہے جناب کہ دلیں تو ہیں سمجھا حرکت بھی دل کی صحیح ہے چل پھر رہے ہیں لیکن حق کبھی اس دل کے اندر داخل حق سمجھ نہیں آتا اور ہر بات سمجھ آ جائے گی سمجھا لیکن حق کبھی سمجھ نہیں آئے گی اور اسی طرح آنکھیں ہیں دید ہے سب کچھ ہے نظر ہے لیکن حق نظر نہیں آئے گا کان ہیں ہر بات سن لیتے ہیں لیکن حق والی بات نہیں سن سکتے واسطے ان کے قلوب ہیں نہیں سمجھتے ساتھ ان کے اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن نہیں دیکھ سکتے ساتھ ان کے حق کو اور ان کے کان تو ہیں لیکن نہیں سنتے ساتھ ان کے حق کو الائے کل انا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بل ہم اگل بلکہ ان سے بھی بد تر ہیں الاقافل یہ لرے بے خبر اور غافل ہیں بات سمجھ آ گئی ہے کتنی باتوں کا جواب دیا جاتا ہے موہرے جباریت لگانے والا کون ہے لگتی چون ہے آمالے مشرقانا کی وجہ سے لگنے کے بعد حال کیا ہو جاتا ہے کہ دل ہے پر حق سمجھ ہاں آن آنکھیں ہیں پر حق نظر ملحط کان ملحط ہے لیکن حق نہیں سنائی دیتا بات سمجھیے حضرت میری طرف دیکھو یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے یہ مہر جب جو ہے یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے حضرت گمراہی کے چار درجے ہیں کتنے درجے ہیں چار اللہ سب کو پناہ فرما پہلا درجہ ہے ریب کیا ہے دوسرا درجہ ہے زلالت تیسرا درجہ ہے جدال چوتھا درجہ ہے تبا و خاتم پہلا درجہ ہے ریب دوسرا درجہ ہے زلالت تیسرا درجہ ہے جدال چوتھا درجہ ہے خاتون سمجھا جی پھر کہہ رہا ہوں پہلا درجہ ہے ریب کس جی طرح کہ پہلے انسان کو حق میں شکوک شبہات شروع ہو جاتے ہیں آپ کو تجربہ نہیں ہے تجربہ ہوگا جب پڑھ کر مولوی بن کر جاؤ گے اور اللہ کے فضل و کرم سے توحید بیان کرو گے تو پھر آپ کو مخاطبین کی حالات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا ان باتوں کا پہلے تو انسان کو شبو شروع ہوتا ہے حق کے اندر توحید کے دلائل میں شبو شروع ہوگا یہ بات یہ بات یہ بات شبو ہوتے ہوتے ہوتے آخر انسان گمراہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے دوسرا درجہ آ جاتا ہے زلالت والا گمراہ ہو جاتا ہے بندہ پھر جب گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر اس گمراہی کی طرف داری کے اندر اہل حق کے ساتھ جدال شروع کر دیتا ہے کیا شروع کر دیتا ہے مباسے کرے گا جھگڑے گا دلائل دے گا مناظرے کرے گا مباصے کرے گا جدال کرے گا جب جدال کرے گا یہ تیسرا درجہ آئے گا تو جدال کرتے کرتے کرتے پھر اللہ موہرے جباریت لگا دیتے ہیں سمجھ رہے ہو پہلا درجہ کون سا ہے ریب اور شک کا کہ پہلے ریب اور شک شروع ہوتا ہے دل کے اندر شکوک شبہات آتے ہیں ریب ہوتے ہوتے ہوتے پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے ذلالت ہو جاتی ہے پھر جب ذلالت آتی ہے تو پھر انسان حق کی اور باطل کی طرف سے جدال شروع کر دیتا ہے یہ تیسرا درجہ ہے جدال پھر جب جدال کرتا ہے تو کرتے کرتے پھر اللہ پاک تباہ اور ختم اور موہرے جب باریت لگا دیتے ہیں یہ چوتھا درجہ اور آخری درجہ ہے گمراہی کا بات سمجھائیے ریب ذلالت جدال اور تباہ و ختم عالل القلب یہ چار درجے ہیں یہ تختی خالی پڑی ہے بزرگ نہیں ہے آج یہاں کے جو صبح کو آئے تھے اب نہیں ہے یا صبح بھی نہیں تھے اب بھی نہیں ہے ہاں صبح بھی نہیں تھے اچھا اب بھی نہیں ہے یہ رومال کس کا رکھا ہے در تختی بھر یہ کوئی ایسے صاحب ہیں جو خود نہیں آئے اور رومال بھیج دیا ہے پرچیاں مجھے نہ دیا کرو سمجھا اگر تمہاری تسلی نہیں ہوتی تو پھر تمہاری تسلی خدا کراے گا اتنے بجان کے بعد بھی اگر تسلی نہیں ہوتی تو پھر یا تو میں حافظ جی کو پھر حکم کروں گا پھر یہ تمہارا علاج کرے گا سمجھا کیوں نہ حافظ جی ہاں بالکل صحیح ہے یہ اصطلاح ختم ہوگی یہ بات سمجھ آئی ہے تمہیں جبر اور جباریت کا فرق بھی سمجھ آیا ہے جبر تو تب ہوتا کہ اللہ صلاحیت نہ دیتا اور آرڈر کرتا حکم کرتا کہ جلدی قبول کر ورنہ جہنم ہے حالانکہ اللہ نے تو سب کچھ عطا فرمایا سب کچھ عطا فرمانے کے باوجود جو آدمی حق کو قبول نہیں کرتا اور اللہ صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے اس کو جبر نہیں کہتے بلکہ جباریت کہا جاتا ہے ہم جائے نا سر اچھا سر اب اور استلاح آخری ربط القلب بند کر دو پرانے پاک نا سیم بس یہ بات ختم ہو گئی ہے نا سن. آخری استلاح کیا لکھی ہے تمہارے پاس ہاں کیا ہے اوپر دیکھو بات سمجھ لو اچھی طرح آخری اصطلاح ہے اس کا نام ہے ربط القلب کیا نام ہے یہ مقابل ہے مہر جباریت کے کس کے مقابل ہے اللہ تبارہ کا تعالی جب انسان کو ہدایت عطا فرماتی ہے اور پھر انسان اس ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے ہوتے ہوتے پھر انسان پر مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں چچا کہتا ہے میں رشتہ نہیں دوں گا یہ وہاں بھی بن گیا ہے جی باپ کہتا ہے نکلو گھر سے اس طرح کی مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں اور انسان انہیں بس حد شکریہ قبول کرتا ہے تکالیف برداشت کرتا ہے لیکن حق سے ادھر ادھر نہیں ہوتا تو پھر اللہ کبارک و تعالیٰ اس کے دل پر گرہ لگا دیتے ہیں دل پر کیا کرتے ہیں جس کے بعد اس کے دل کا ایمان کبھی خارج نہیں ہوتا اور باہر والا کفر کبھی اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا جو کچھ بھی ہو جائے بدن کا کہ آغا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ریزہ ریزہ ہو جائے لیکن وہ کفر اور شرک کو کبھی قبول نہیں کرتا اس کا نام ہے ربط القلب کیا نام ہے ربط القلب ہے جس کی زندہ مثال اس وقت القاعدہ کے لوگ موجود ہیں وہ ہے نہیں ہے نہیں ہے استقامت ان کے اندر جو اللہ نے رکھی ہے وہ بے مثال استقامت ہے بہرحال انسان کو جب اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے اور انسان اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے پھر تکالیف آتی ہیں مشکلات آتی ہیں انسان پھر بھی استقامت اختیار کرتا ہے اور ہدایت سے منحرف جی. نہیں ہوتا تو اللہ تبارک بتالا اس کے دل پر کیا کرتے ہیں رابط لگا دیتے ہیں گرہ لگا دیتے ہیں جس کے بعد اس کے دل کا ایمان کبھی خارج نہیں ہوتا اور باہر کا کفر کبھی اس دل میں داخل نہیں ہوتا بات سمجھ آئی ہے میری طرف دیکھو جس طرح ذلالت کے میں نے عرض کیا کہ کتنے درجے ہیں چار اسی طرح ہدایت کے بھی کتنی درجے ہیں چار پہلا درجہ ہے انابت کیا ہے انابت کا معنی انابت کا حق کی طرف رجوع کرنا حق کی طرف انعبت. پورا قرآن پاک جب پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی بار بار آئے گا خصوصاً فوبار مکیہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو زد نہیں کرتا بلکہ میری طرف انابت کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے ہدایت اس کو ملا کرتی ہے جس کے دل میں انابت ہوتی ہے جس کے دل میں رجوع الحق ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی انسانوں کے مزاج مختلف ہیں بعض انسان جو ہوتے ہیں وہ زندی مزاج ہوتے ہیں ان کو بات سمجھاؤ سمجھ بھی آ جاتی ہے لیکن کہتے ہیں میں نہ مانوں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جی ملہ بات صحیح کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور بعض بندے ہوتے ہیں جن کا مزاج منیب مزاج ہوتے ہیں جو انابت ہوتی ہے رجوع ال الحق والا مزاج ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات حق والی ان کے سامنے آتی ہے فوراً قبول کر لیتے ہیں فوراً کیا کرتے ہیں تو ہدایت ان لوگوں کو ملا کرتی ہے جن کے مزاج اور جن کے دل و دماغ میں انابت ہوا کرتی ہے رجوع ال الحق والا مزاج ہوا کرتا ہے زدی انسان کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو پہلا درجہ ہدایت کا کون سا ہے آمد. انابت الالحق رجوع ال الحق کے انسان کے دل کے اندر حق کو تلاش کرنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یارو میں غور تو کروں کہ حق ہے کیا باپ دادے کے رسم و رواج پر تو میں صرف نہ چلتا رہوں یہ جو مول مولوی وہاں توحید بیان کرتے ہیں ممکن ہے یہ صحیح ہو انبت جب پیدا ہوتی ہے دل کے اندر یہ پہلا درجہ آ گیا ہدایت کا ہوتے ہوتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے دیتے ہیں کیا دے دیتے ہیں امید. یہ ہدایت دوسرا درجہ ہے پہلا درجہ کون سا ہے انامت اور دوسرا درجہ کیا ہے ہدایت ہدایت مل جاتی ہے جب تو پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے استقامت عالل ہدایت کیا ہے استحکامت عال ہدایت کہ انسان اس ہدایت پر پکا رہ جائے مستقیم ہو جائے جتنی تکلیفیں آئیں مصیبتیں آئیں انسان انہیں برداشت کرے اور حق سے منحرف نہ ہو استقامت کے بعد پھر چوتھا درجہ آتا ہے ربط القلب جاتا ہے ہاں پہلا درجہ کیا ہے انابت الحق دوسرا درجہ ہدایت تیسرا درجہ استقامت چوتھا درجہ ہے بات سمجھئیے یہ کتنی درجے ہو گئے چار, چار اب حضرت سورہ كحف کھولو بالکل ابتدا پارہ پندرہ سورہ كحف ابتدا ہے انہم سکالو ربو نا ربو سماوات ولر لندو نہیں الاحن لقد کلنا ادن شفا پے یہ رقو نمبر ایک جہاں لکھا ہے نا جی وہاں سے شروع کر دو آئن کے اوپر جہاں ایک لکھا ہے سورج کہا آئن کے اوپر جہاں ایک لکھا ہے نظر آ ہے نحن نقص نہ کچھ بالحق کا ہم آپ پر ان کا قصہ بیان کرتے ہیں سچا انہم فیتن آ بے رب ہم بز ہودا بے شک وہ چند نوجوان تھے ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی توحید پر آ منو بے رب ہم کا معنی یہ نہیں کہ رب کے وہ منکر تھے داری تھے پھر ایمان لائے پہلے تھے مشرق اب بن گئے وہ ایمان لائے رب کی توحید پر سمجھ رہے ہو آمنوں کے اندر حضرت پہلا درجہ انابت والا دوسرا درجہ ہدایت والا دو درجے آ گئے کتنے درجے آ گئے دو درجے ہیں پہلا درجہ انابت ضمن مذکور ہے اور ہدایت والا درجہ آمنوں کے کی اندر چاہے سراہتن مذکور ہے پہلا درجہ انابت والا جا بجا قرآن پاک میں آیا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ شاء یادی الہ من اناب جادی الحم مینیب آتا ہے بار بار نہیں آتا اللہ اسے ہدایت دیا کرتا ہے جو منیب ہوتا ہے جو رجوع حق کا مزاج رکھتا ہے اس کا ذکر انابت کا جا بجا قرآن پاک میں خصوصاً سور مکیہ میں موجود ہے یہاں آمنو کے اندر کتنی درجے ہیں کتنی درجے ہیں انابت حق اور ہدایت دو درجے آ گئے چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب کی توحید پر ایمان لایا فتیہ چون فرمایا گیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی پڑھیں گے پرانے پاک کے اندر آئے گا اس لیے کہ نوجوان جو ہے وہ حق کو جلدی قبول کرتا ہے نوجوان بوڑھا دیر سے نوجوان کیوں اس کہ نوجوان کا دماغ خالی ہوتا ہے ابھی تک اس کے دماغ میں کچھ اور بوڑھے نے چونکہ ایک عرصہ دوسرے مذہب پر گزارا ہوتا ہے تو ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب پر آنا یہ جی قدرے مشکل ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ہاں علما مثال دیا کرتے ہیں کہ والد صاحب اللہ مثال دیا کرتے تھے کہ بوڑھے کی مثال ہے لکھی ہوئی تختی کہ تختی پر پہلے لکھا ہوا ہو اس پر جو لکھا جائے گا وہ بمشکل سمجھ آئے گا وہ گڈ مڈ ہو جائے گا ادھر ادھر مل جل جائے گا اور نوجوان کے دماغ کی مثال ہے صاف تختی صاف تختی پر جو کچھ بھی لکھو نمایاں نظر آتا ہے سمجھ رہے ہو نا اللہ فرماتے وہ بھی چند نوجوان تھے جن کے دلوں کے اندر اللہ نے توحید ڈال دی اور ایمان انہوں نے قبول کر لیا انفیتی رب بے شک وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لایا اپنے پر دگنا ہوم ہودا اور بڑھاتے رہے ہم انہیں ہدایت میں ہم ان کی ہدایت میں دن بدن اضافہ کرتے رہے ان کی ہدایت کو بڑھاتے رہے یہ جی استقامت عالل ہدایت ہے لدنا ہوم ہودا میں کیا مراد ہے آگے اور گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر ان کے دلوں پر کیا کر دی گرہ لگا دی اتنا انہیں پکا کر دیا ایک کام ہو فکال ہو جبکہ کھڑے ہو گئے اپنے بادشاہ کے سامنے کہنے لگے ہمارا پروردگار تو پروردگار ہے آسمانوں اور زمینوں کا ہر گدنی پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی دوسرے الہ اور معبود کو ہمارا رب کون ہے رب السماوات ہے ارد ربو سماوا تو وا ہے لن دوا مندو نہیں اتنا ان کا ایمان پکا ہوا اتنا ربط القلب ہوا کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے مسئلہ بیان کر دیا سمجھا نا یہ ربط القلب کا نتیجہ تھا ہر گزنی پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی دوسرے محبوب کو البتہ تاکہ کہہ بیٹھیں گے ہم اس وقت جاتی کی بات ظلم کی بات اگر ہم کسی دوسرے کو پکاریں گے تو سمجھ رہے ہو یہ کس کا ذکر ہے تین درجے یہاں مذکور ہیں سراہتن اور پہلا درجہ یہاں مذکور ہے ذمن سمجھا انا بت مذکور ہے ہدایت استقامت اور یہ سراہتن مذکور ہے سمجھ رہے ہو سورہ ہامیم سجا کھولو پارا کون سا ہے پچیس ہے میرے خیال ہامیم پارا ہے ہاں پارا چوبیس ہے فمن ازلم یہ تو حضرت بائیس ہے جہاں چوبیس لکھا ہو وہ کھولو یہ کھڑا ہے پچیس چوبیس ہے حامیم مومن ہے اس کے بعد حامیم سدا ہے حامیم سدا کا جناب رکو نمبر چار ہے پارا پچیس ہے ہاں چوبیس ہے پارا. ان اللہ پالو رب اللہ سمست کام ہوئے ملا ایک کہاں ہے جی ادھر ہے پارا چوبیس ہے سفا چار سو ہے چار سد سیوں سے سی. ہاں تمہارا تو اور صفحہ ہے نا جی بھائی ساون کرو نا بھائیوں کا مل گیا جی رپو نمبر چار ہے نا اندین کالو رب اللہ کام کا اللہ تخاف بابشرو بل جنت التی کن تم تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے دل سے اقرار کیا قالو کا من یہ نہیں کہ زبان سے کہا زبان سے تو منافق بھی کہتے تھے زبان سے منافق بھی کہتے تھے قالو کا من جنہوں نے دل سے اقرار کیا دل میں جی عقیدہ آیا اور زبان سے کہا اندین کالو رب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا دل سے اعتراف کیا دل کے کی اندر مان آ کے ہمارا پالنے والا ہمارے نفے نقصان کا مالک عزت و ذلت کا مالک بیماری تندرستی خوشی غمی کا مالک صرف اللہ ہے پھر مرتے دم تک مضبوط رہے اسی عقیدے پر اللہم میں جاننا میں مرتے دم تک اس عقیدے پر مضبوط اور مستقیم اور پکے رہے تکلیفیں آئیں مصیبتیں آئیں سمجھا جو کچھ بھی ہوا سم مستقام ہو مرتے دم تک مضبوط رہے اسی عقیدے پر تا عَلَيْهِمُ والے مل اتریں گے ان پر فرشتے یہ کہیں گے کہ خطرہ نہ کرو نہ خطرہ کرو تم اور نہ مغموم ہو وہ تم اور خوش ہو وہ تم اس جنت کے ساتھ جس کی تمہیں دنیا میں خوشخبریاں سنائی جاتی تھیں سمجھ رہے ہو یہ یہاں کون سا درجہ مذکور ہے یہاں حضرت درجہ تین درجے مذکور ہیں کون کون سے انابت ہدایت اور استحکام انبت ہدایت اور قالوا رب اللہ کے اندر ایمان کا ذکر ہے ہدایت کا اور اس سے پہلے انابت انبت زمنن مذکور ہے ہدایت سراہتن مذکور ہے اور استقامو کے اندر کیا مذکور ہے استقامت مزکور ہے بہرحال جس طرح ضلالت اور گمراہی کے چار درجے ہیں اسی طرح ہدایت کے بھی کتنے درجے ہیں چار پہلا درجہ ہے انابت دوسرا ہے ہدایت تیسرا ہے استقامت اور جو تھا رب علل طالب دعوانا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا للله قانتين کل کے سبق میں اصطلاح چھوٹ گئی تھی مجھ سے آج وہی آز کر رہا ہوں امور مسلحہ لکھی ہے نا آپ کے پاس کہیں امور مسلحہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح دعوی توحید پیچ فرمایا ہے توحید کے ماننے والوں کو منظم رکھنے کے لیے امور انتظامیہ بھی بیان فرمائے ہیں توحید کے ماننے والوں کو منظم رکھنے کے لیے اللہ پاک نے امور انتظامیہ بھی بیان فرمائے ہیں نکاح کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں جہاد کے مسائل ہیں یہ جی سارا امور انتظامیہ ہیں یہ امور انتظامیہ کا بھی جا بجا بیان ہے امور انتظامیہ پر عمل کرنا بعض تباہ پر بعض اوقات قدرے مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امور انتظامیہ کے درمیان کے اندر امور مصلحہ کا ذکر کرتے ہیں کس کا ذکر کرتے ہیں امور مسلحہ کا امور مسلحہ سے مراد تین چیزیں ہیں نماز روزہ اور حج نماز روزہ اور حج یہ ہیں امور مسلحہ مسلح کا مانا یہ امور ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے ان تین امور پر عمل کرنے سے امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ ان تین چیزوں پر عمل کرنے سے انسان کے قلب کی اصلاح ہوتی ہے یہ ہیں امور مسلحہ ان کے ذریعے انسان کے قلب اور اندر کی اصلاح ہوتی ہے جب انسان کے قلب کی اصلاح ہوتی ہے تو اللہ کے ہر حکم کو قبول کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے بات سمجھ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے ماننے والوں کو منظم رکھنے کے لیے قرآن پاک کے اندر جا بجا امور امورے انتظامیہ بیان فرمائے ہیں امور انتظامیہ پر عمل کرنا بعض اوقات بعض تباہی کے لیے قدرے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے امور انتظامیہ کے درمیان کے اندر اللہ پاک امور مسلح کا ذکر فرماتے ہیں امور امور مسلح نماز روزہ اور حج یہ تین امور امور مسلح امور مسلح کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان تین امور پر عمل کرنے سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے تو امور مصلح پر عمل کرنے سے امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے امور انتظامیہ کے درمیان کے اندر ان تین چیزوں کا ذکر ہوگا کبھی نماز کا کبھی روزے کا کبھی حج کا تو اس کو مقبل ماں بعد کے ساتھ ربط و تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھا یہ جی مستقل ایک ربط ہے امور انتظامیہ کے درمیان کے اندر امور مسلح کا ذکر بھی ہوا کرتا ہے سمجھ رہے اسے اب کھولو سورہ النساء ہے رقو پتا نہیں کون سا ہے ہاتھ گول سروات ہے باقارہ ہے کھولو اکتیس رکو ہے رکو نمبر اکتیس ہے باقارہ سورہ باقارہ رکو نمبر اکتیس ہے यहां जो साथी बैठता था वो चला गया तो उधर बैठो माशाल्लाह अल्लाह والصلاة الغفتا تقومون لله قائمتين فَإن خفتم أَوْ فَإِذَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ مل گیا ہے جی سب ساتھیوں کو اندر دیکھو اور کان میری طرف لگاؤ خاف زو سے پہلے رکو پر آ جاؤ اوپر اوپر رکو پر لاجنا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ انتلک تم نسا معلم تم سونا تفرض فریض من سے یہ بحث ہے ان کے متعقہ سمجھا نا سر آگے آگے حافظات وسلاتل وسطی بقوم قانتی اور رقبان فیضا امن تم فضک اللہ کما اللہ کم مالم تک آ گیا ولدین جو تبفا نمن کم وجہ ضرور پھر عدت کا مسئلہ گیا متبفا انحاظ و کی عدت کا بیان ہے حافظوں سے پہلے بھی طلاق عدت اور متع وغیرہ کا حق المہر کا ذکر ہے حافظوں کے بعد متوفا انحاظ و جوہ کی کا بیان ہے درمیان کے اندر آ گیا حافظ وال بظاہر اس آیت کا مقبل کے ساتھ بھی کوئی ربط نہیں ہے اور ماں کے ساتھ بھی کوئی ربط نہیں لگتا لیکن اب میں نے عرض کر دیا کہ یہاں چونکہ امور انتظامیہ کا بیان ہے اور امور انتظامیہ کے درمیان کے اندر امور مصرحا کا بیان ہوا کرتا ہے اللہ نے یہاں نماز کا ذکر کر دیا نماز پڑھنے سے اور اس پر محافظت کرنے سے ان امور انتظامیہ پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہو سر نبی علیہ السلام والتسلیم نے فرمایا ہے لاتو سب سفوف حکم اولا جو خال فن اللہ فی قلوب کم درست کیا کرو بدروم کے طلباء کی طرح کوئی آگے اور کوئی پیچھے کوئی ایک اتنا اتنا فاصلہ رکھ کے کوئی یہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے ایسے آپ ہاں؟ نے فرمایا لا تو سب درست رکھو صفیں سیدھی رکھو مل کر کھڑے ہو ورنہ تو اللہ تبارک وطالیہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا آپس میں لڑو گے تم ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ رہے ہو یہ نماز کے اندر صفوں کو درست کرنے کی تاثیر ہے کہ قلوب میں اتفاق اور اتحاد رہتا ہے سمجھ رہے ہو اسی طرح ہے جہاں بھی اللہ تبارک وطالیہ نے امور انتظامیہ کے درمیان کے اندر امور امور مصلح کا ذکر کیا ہے نماز کا ذکر یہ امر مسلح کا ذکر ہے اس لیے ماقبل ماں, ماں باپ سے اور رب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں یہ یہ ہے یہ مستقل ربط جی اچھا ہے کہ یہ عمور مسلح ہے یہ سمجھ بات اچھا سر آج یہ ہے کہ قسم کا بیان کس کا بیان ہے قسم کا بیان ہے انشاءاللہ تعالی اللہ قسم کی بحث مفصل مسئلہ علا میں بھی آئے گی اللہ کے خبر و کرم سے قسم جو ہے وہ چار قسم ہے میری طرف دیکھو اب قسم کتنی قسم ہے پہلا قسم یہ ہے کہ مقسم بے ہی چلس بول رہا ہوں مقسم بہی یعنی وہ چیز جس کی قسم کھائی جائے مثلاً اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے تو اللہ پاک کیا بنے گا مقسم بہی مقصم بہی کو عالم الغیب متصرف حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر اس کے نام کی قسم کھائی جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اگر میں نے یہ قسم پوری کی تو وہ مقسم بہی میری جان میں مال میں اولاد میں برکتیں پیدا کر دے گا اور اگر میں نے اس قسم کو توڑ ڈالا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور میری جان مال میں بے برکتیاں اور نہوس سے ڈال دے گا ڈر کے مارے اس کے نام کی قسم کھائی جائے مقسم بہی کو عالم الغیب سمجھا جائے مختار کو لاجت روا سمجھ کر اس کے نام کی قسم کھائی جائے سمجھ رہے ہو اگر اللہ کے متعلق یہ عقیدہ ہے اور اللہ کے نام کی قسم ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے اور اگر غیر اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھ کر اس کے نام کی قسم کھائی جائے تو یہ شرک ہے جو فصلی کی عبادت اور شرک ہے اس کی وضاحت مکمل انشاءاللہ مسئلہ الہ کے اندر آئے گی آج بھی لوگوں کے اندر یہ عادت ہے کہ جب کسی سے کوئی قسم اٹھوانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم یہ سامان سمجھ کر مختار کل سمجھ کر اس کے نام کی یہ قسم اٹھوایا کرتے ہیں دوسرا قسم قسم کا بعض اوقات قسم کو مدعا کے لیے شاہد کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے مقصمب ہی جو ہوتا ہے نا مقصد ہی بمن شاہد ہوتا ہے کسی دعوے اور کسی مدعا پر مقسم بہی کو بطور شاہد پیش کیا جاتا ہے بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے قسم اٹھانے کا مقصد صرف شاہد پیش کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کھولو ہاں سورت آخر میں وال آسر کھولو ہے تو بڑی مشکل سورت اللہ کرے مل جائے مل گئی ہے جی ماشاء اللہ سب کو بارک اللہ جی پھر تو بارک اللہ کرنا چاہیے والعصر زمانے کی قسم ہے واب قسمیہ ہے ال جو ہے یہ مقسم بھی ہے چاہے؟ اب یہ مقسم بھی جو ہے اعلی عصر اس کو اللہ پاک نے بطور شاہد پیش فرمایا ہے قسم ہے زمانے کی یعنی زمانہ گواہ ہے یعنی اگر تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ جن جن لوگوں میں یہ جی مذکورہ چار صفات تھیں آمنو آمرو تباس والی تو وہ تو محفوظ رہے علاوہ ان کے سارے کے سارے انسان تباہ و برباد کر دیے گئے سمجھا وصر کے اندر یہ قسم جو ہے یہ بطور شاہد ہے مقسم بہی کو شاہد اور گواہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے بات سمجھے یہ جی جی جی جی تیسرا قسم قسم کا بعض اوقات قسم کھائی جاتی ہے دعا کے لیے کس کے لیے دعا کے لیے بھی, بھی قسم کھائی جاتی ہے یعنی اصل مقصود دعا ہوا کرتا ہے سمجھا سی اس کی مثال بھی کھول کر دیکھ لو چودہواں پارا کھولو پارا نمبر چودہ ربما جب الدین کا سورہ ہجر ہے اور رکو نمبر پانچ ہے پانچ ہے نا جی ایک سے پہلے دیکھو حضرت آخر میں دیکھو لامروں کا انہ لفی خطرہ تہم میں مجھے تیری زندگی کی آخر میں بھی ادھر جا. کہاں ہے سورہ ہجر ختم ہو رہی ہے نا جہاں روبہ ماج جب عد الزینہ کھولو نا اوپر پارے کا نام لکھا ہوتا ہے بھائی خیال کرنا برک نہ پھٹ جائے ہاں جہاں کھڑا ہے مل گیا سب کو جی, جی, جی, جی, جی لامروں کا انہم لفی سکراتہم ہم قسم ہے تیری زندگی کی یہ جی لامروں کا مبتدا ہے قسمی خبر مقدر ہے لامروں کا لامروں کا کیا ہے مبتدا خبر مقدر ہے لام کا کاسامی یہ جی لام قسمیہ نہیں ہے لام کا والا لام جو ہے یہ جی لام خیال کرنا یہ جی لام قسمیہ نہیں ہے یہ جی لام ابتدائیہ ہے یہ جی لیکن یہ جی جملہ قسمیہ ہے یہ جی سمجھا کسم مقصود ہے یہاں کیونکہ جس طرح میں ابھی بتا رہا ہوں کہ کاسامی خبر مقدر ہے لام رو کا کاسامی جی البتہ زندگی تیری قسم ہے میری یعنی میں تیری زندگی کی قسم کھاتا ہوں بے شک وہ لوت علیہ السلام کی قوم کے لوگ البتہ اپنے نشے کے اندر اندھے ہو رہے تھے بہرحال لام کا منع زندگی تیری زندگی کی قسم یعنی خدا کرے تیری زندگی دراز ہو گئے تیری زندگی کیا ہو گئے دراز ہو گئے کتنی قسم آ گئے تین بس چوتھا قسم بعض اوقات قسم کو بد دعا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جس طرح دعا کے لیے اسی طرح بد دعا کے لیے بھی قسم کو استعمال کیا جاتا ہے اب اس کی مثال آپ حضرات کے پاس لکھی ہے اس کے اندر مسئلہ اصطلاحات کے اندر وہ دیکھ لو شیر ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھولو یہی جگہ کھولو تاکہ وہ شیر کر لو تم یہ ہو سفا نمبر چھ ہے نا جی नو, नو. نو ہے سفا نمبر نو ادھر ہے تمہارے بجے ہے اس کے لئے. آخر ادھر شکل تو منتی علم تروہ تو سیرامن طرف کدائی مرتبہ <coughs> کو میں سمجھا دوں بات ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت کے جلیل القدر صحابی ہیں شاعر ہیں حضرت کی تعریف میں بھی شعر کہے ہیں اور قریش کی مزمت کے اندر بھی یہ فرماتے ہیں کہ آج تو تم حضرت نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے نکال رہے ہو لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے پیغمبر علیہ السلاط و تسلیم کے گھوڑے مکے کے ارد گرد دوڑ رہے ہوں گے ایک وقت آئے گا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے گھوڑے مکہ مکرمہ کے ارد گرد دوڑ رہے ہوں گے اچھا اور بات مکہ مکرمہ کی دو جانبیں ہیں ایک جانب وادی ہے جسے کہا جاتا ہے قدہ کیا جا کہا جاتا ہے مغربی جانب قدہ کاف پر پیش ہے اور آخر میں الف مقصورہ ہے قدہ اور مشر کی جانب ایک وادی ہے جسے کہا جاتا ہے کا کہا جاتا ہے کادا کاف کی زبر ہے الف ممدودہ ہے مغربی جانب جو ہے وادی اسے کہا جاتا ہے قدا کاف کا پیش اور الف مقصورہ اور مشر کی جانب جو ہے اسے کیا کہا جاتا ہے کدا کاف کی زبر اور الف ممدودہ ہے سمجھا نا یہ دو وادیاں ہیں مکہ مکرمہ کے دو طرفوں کے اندر یہ فرما رہے ہیں اب ذکر تو کرنا تھا نا مکہ مکرمہ کا انہوں نے بجائے مکہ کے وادی قدا کا ذکر فرمایا ہے کس کا ذکر کیا ہے وادی قدا کا کہ ایک وقت آئے گا کہ قدا وادی کی دونوں طرفوں نبی علیہ السلام کے گھوڑے دوڑ رہے ہوں گے یعنی پورے مکے پر ہمارا قبضہ ہوگا لیکن پر انہوں نے کیا اختیار فرمائی ہے فرماتے ہیں شکل تو بنائی جاتی رو میں اپنی بیٹیوں کو اور بیٹیوں کو رونا کنایا ہے بیٹیوں کے مر جانے سے خدا کرے میری بیٹیاں مر جائے خدا کرے میری بیٹیاں, کرے میری بیٹیاں اگر ایسا نہ ہو تو خدا کرے میری بیٹیاں مر جائیں یعنی ایسا ضرور ہوگا یعنی ایسا ہاں یہ جی تم نے پڑھا ہوا ہے شرح جامی جنہوں نے پڑھی ہے جی سوراخ سک سکلا آیا آتا ہے نا ایک جگہ پر جی آیا نہیں آیا اس سال جنہوں نے شرح جامی پڑھی ان کو تو یاد ہوگا بہرحال رونا جو ہے سکلا منہ رونے والی عورت رونا جو ہے یہ کن ہے مر جانے سے کہ میں اپنی بیٹیوں کو رو ہوں یعنی خدا کریں میری بیٹیاں مر جائیں اگر نبی علیہ السلام مکے کو فتح نہ کریں تو یعنی ضرور فتح کریں گے اب دیکھو شکل تو بو نیت رو میں اپنی بیٹیوں کو یعنی خدا کرے میری بیٹیاں مر جائیں اگر نہ دیکھو تم ان گھوڑوں کو تروہا کہا زمیر راجیہ پچھلے شیر کے اندر خیل کا ذکر ہے اس کی طرف تو النقا و نقا جو سیرو و من ہوتا ہے اڑانا نقا منع ہوتا ہے غبار اڑاتے ہوں گے غبار کو دو طرفوں کا پہاڑی سے فین تھا اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے قدا اس کا نام ہے رو میں اپنی بیٹیوں کو اگر نہ دیکھو تم ان گھوڑوں کو اڑاتے ہوں غبار کو دو طرفوں قدا یعنی مکہ مکرمہ سے بات سمجھ آ گئی ہے یہ قسم ہے بدوا کے لیے کیونکہ بیٹیوں کے مرنے کی جو ہے وہ بدوا ہوا کرتی ہے نا جی اس بن رہے ہو چنانچہ جب مکہ فتح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ پورے مکے کے ارد گرد گھوڑے دوڑاؤ اور حسان کی قسم کو پورا کرو سمجھا چنا حسان کی قسم کو پورا کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی چار اطراف کے اندر جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے گئے بس یہ بات بھی ختم ہو گئی میری طرف دیکھو حضرت اور بات ہوں دفع عذاب کے لیے امور ہے کا ذکر دفع عذاب کے لیے اللہ تبارہ کا تعالی جہاں کہیں اپنے عذاب کا ذکر فرماتے ہیں وہاں دفع عذاب کے لیے تین امور بیان فرماتے ہیں کتنے امور کبھی وہ مرتب ہوتے ہیں کبھی غیر مرتب ہوتے ہیں بہرحال تین امور کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو نمبر اول شرک نہ کرو نمبر اول نمبر دو اس کے علاوہ اور بھی کوئی ظلم نہ کرو نمبر تین احسان کرو شرک نہ کرو ظلم نہ کرو اور احسان کرو یہ تین امور جو ہیں دفیہ عذاب کے لیے دفاع عذاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہاں عذاب کا ذکر فرماتے ہیں وہاں اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں یہ بزرگ جو پیچھے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ وہ تو بڑی آزادی سے بیٹھے ہوئے ہیں جی طالب علم ہیں یا لائن میں بیٹھ جاؤ جی مختصر اور ان کے بھی پیچھے آ گئے ہو تو اللہ کے بندے یہ ٹوپی والے بزرگ بیٹھے ہیں یہ بھی پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں آگے ہو جاؤ سبا کھائے کوئی مجلس تو نہیں ہے نا جی اچھی طرح دیکھو غور کرو توجہ سے پڑھو اللہ کے بندے اچھا سنو بات کتنی امور کا ذکر ہوتا ہے تین شرک نہ کرو ظلم نہ کرو اور ایسا کہیں تو یہ تینوں امور مذکور ہوں گے کہیں دو امر مذکور ہوں گے پھر کہیں اس ترتیب کے ساتھ جو میں نے عرض کی ہے کبھی اس کے برعکس بھی ہوں گے بہرحال ہوا کرتے ہیں یہ تینوں امور اب سورہ نسا کھولو حضرت یہ وابد اللہ بلا تشرکو بہی شیا کون سا رکوا حاغل جی چھ سات پارے کا چھ سات یہ سورہ نسا کا پارا پانچ ہے مجھے مجھے دوکران پاس اللہ کے بندے رکو نمبر پانچ کہاں ہے جی اچھا پھر تو حادث جی کی بات صحیح ہے حضرت رکو نمبر پانچ اور چھ کے درمیان میں سفر کی ابتدا کے اندر سفر ستر ہے ہفتا جو ہفت اللہ تشرق والدین احسان آربا وا وساکین ان اللہ لا يحب من كان فخورا مل گیا جی اب میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات انشاءاللہ شاء اللہ تعالی جب سورہ نصاب پڑھیں گے تو میں عرض کروں گا کہ سورہ نصاب کی ابتدا یا ستقو وہاں سے لے کر واہ ابد اللہ تک یہ جی لمبا مضمون ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظلم نہ کرو سمجھا نہیں سارے مضمون کا خلاصہ کیا ہے کہ چونکہ اس کے اندر یتامہ کے حقوق کا ذکر ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ عورتوں کا ذکر ہے کہ ان کی حق المار وغیرہ جو ان کو ادا کرو سمجھا نہیں صحیح کا ذکر ہے یہ سارے مسائل جو ہیں ان سارے مسائل کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے پر ظلم بس یہ ایک امر آ کہ خدا خدا سے ڈرو اور مخلوق کے خدا پر ظلم اب دوسرا امر آگیا گیا باب دلہ بہی شیا یہ باتیں کرو تم ساری مالی بدنی لسانی صرف اللہ پاک کی اور نہ شریک کرو ساتھ اس کے کسی چیز کو یہ دوسرا امر آ کہ شرک نہ کرو تیسرا عمر وہ بل دو جننے والوں کے ساتھ احسان کرو ذل قربائی جتامہ مساکین وغیرہ سب کے ساتھ احسان کرو بات سمجھیے تھی تین امور آ گئے ظلم نہ کرو شرک نہ کرو اور احسان بس یہ حام شورا میں بھی آئیں گے ان شاء اللہ یہ تین امور اور قد افلاح میں میں بھی آئیں گے جہاں جہاں آئیں گے مال کرتا جاؤں گا ان اللہ بس یہ بات ختم ہو گئی بند کر دو قرآن پاک اب اور اصطلاح شروع کر رہے ہیں منکرین کے رین کی اصلاح کے تین طریقے ان کے کی اصلاح کے سمجھو بات عام طور پر یہ ہوا ہے کہ جب بھی انبیاء کرام عالیہ مسلمات اور تسلیمات دعوت توحید پیش کرنے کے لیے آئے اور ان کے بعد علماء ربانی بھی جب مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی تردید کرنے والے یہ جی چودھری اور وڈیرے لوگ ہوتے ہیں غریب لوگ لبائے کہنے والے ہوتے ہیں اور مالدار لوگ جو ہیں وہ ہم کے مخالف بن جایا کرتے ہیں اور اصل مسئلہ جو ہے وہ مال کا ہوتا ہے دنیا پر ان کو غرور ہوا کرتا ہے وہ سردار لوگ ہوتے ہیں سرداری پسند ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نبی کے تابے ہو گئے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی سمجھا یہ ہماری مالداری یہ ہماری سرداری یہ سب جاتی رہے گی خلاصہ یہ کہ غرور ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر دنیا والا پیسے والا غرور انہیں انبیاء کی تابعیت سے منع کرتا ہے اور روک لیتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی منکرین کی اصلاح کے تین طریقے پیش فرماتے ہیں کتنی طریقے تین پہلا طریقہ جس مال پر مغرور ہو کر وہ دعوت توحید کو ٹھکرا رہے ہیں اس مال کی قلت اور حکارت بیان کی جاتی ہے کیا بیان کی جاتی ہے قلت اور حکارت کہ یہ مال قلیل ہے اور حقیر ہے یہ چیز کیا ہے یہ تو چند روزہ چیز ہے یہ قلیل اور حقیر چیز ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر قلت حقارت پیدا ہوئے اور اس مال کا غرور جو ہے یہ ٹوٹے اور وہ انبیاء کے ہویں۔ ہوئے سمجھ رہے ہو پہلی بات کیا ہے منکرین کی صلاح کی کہ اس مال کی قلت اور حکارت کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مال قلیل ہے اور حقیر ہے ناچید ہے اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے نمبر دو اللہ فرمائیں گے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لو ورنہ اسی دنیا میں عذاب دے کر تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا دنیاوی عذاب کا ڈراوا ہوتا ہے نمبر تین فرمائیں گے کہ دنیاوی عذاب پر بس نہیں کروں گا آخرت میں جب میرے دربار میں آؤ گے تو وہاں بھی تمہارے لیے عذاب ال ہو۔ رہے ہو کتنے طریقے ہو گئے تین پہلا طریقہ کہ دنیا کی قلت و حکارت بیان کی جاتی ہے جس دنیا پر تم مغرور ہو وہ کیا چیز ہے وہ ایک کلیل حقیر چیز ہے نمبر دو اس دنیا میں تمہیں عذاب دوں گا نمبر تین آخرت میں تمہیں کیا دوں گا عذاب دوں گا بات سمجھائی اب فمن ازلم پارا کھولو چوبیسواں پارہ ہے حامی مومن کی بالکل ابتدا ہے بارا ٹو بيس هامي مومن سورة هامي مومن كي بالقل ابتداح ما ججادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم البلاد كذبت قبلهم قوم وحوى الأحزاب من بعدهم فَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوهُ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ فَأَخَذَتْهُمْ فَكَيفَ كَانَ عِقَابِ مل گیا جی ہاں فاطیما بھی بتاؤ اس کو تدا سے دیکھو نا جی ما اللہ, اللہ, اللہ لفیہ کا کفروا سب کو مل گیا ہے جی نہیں نہ حق کا جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جو زدی ہیں انشاءاللہ شاء جب یہ آیات پڑھیں گے تو عرض کروں گا کہ کافرو سے مراد کفر عناج ہے جنہوں نے زد کر کے کفر کیا وہی وہ جھگڑتے ہیں باقی سب مان لیں گے آگے فلا یا غرور کا تقل فل سمجھو بات دو باتیں سمجھنی ہیں تاکہ آیت اور آیت سے جو کچھ ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھ آ جائے پہلی بات کہ تقلب کا معنی کیا ہے دوسری بات کہ تقلب کا فائدہ کیا ہے تقلب کا معنی ہوتا ہے آنا جانا کیا معنی ہوتا ہے آنا جانا پھرنا سمجھا چکر لگانا آنا جانا, جانا, جانا, جانا بازار میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں فلانا سودا آ رہا ہے فلانی چیز آ رہی ہے فلانا مال متا آ رہا ہے جس انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ بازار زیادہ جاتا ہے ایسا ہے نا یا جی؟ یوں ہی چلا جاتا ہے بازار پھرنے کے لیے دیکھنے کے لیے عام طور پر یہی ہے نا کہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو بازار کے چکر بھی زیادہ لگتے ہیں چونکہ چیزیں زیادہ خرید کی جاتی ہیں کبھی وہ چیز کبھی وہ چیز کبھی وہ چیز غریب آدمی جو ہے وہ بازار میں زیادہ نہیں جاتا بل تو جاتا نہیں جاتا ہے تو بس کبھی کبھی سمجھا نا سر بہرحال تقلب کا مانا چاہے آنا جانا بازاروں کے اندر <تصفح> پھرنا چلنا آنا جانا سودا سال لینا چیزیں خرید کرنا منگوانا یہ تقلب کا معنی ہے بات سمجھیے سر اچھا اور بات لفظ تقلب جو ہے یہ مزدر ہے بر وزن تفاول اور تفاؤل کا مصدر جو ہے وہ قلت اور حکارت کے لیے آتا ہے کس کے لیے قلت اور حکارت کے لیے آتا ہے خود تفاؤل کا وزن جو ہے یہ کہ قلت اور حکارت پر دلالت کرتا ہے تو تقلب کا لفظ جو ہے اس کے اندر قلت اور حکارت والا معنی خود بخود پایا جاتا ہے اب پہلے معنی کرو پھر میں اپنا مطلب عرض کرتا ہوں فلا تقلب ہوں بلاد ان جب قرآن پاک پڑھیں گے تو عرض کروں گا یہ لفظ جو ہے ایک کا جواب ہے حضرت دعوت توحید پیش فرماتے وہ لوگ بجائے ماننے کے حضرت کو گالیاں دیتے پتھر مارتے لہو لحان کرتے شاعر شاہر مجنون کزاب کہتے لیکن ان کو کچھ نہ بنا ہوتا کبھی بیمار بھی نہ ہوتے کاروبار میں تنزلی نہ ہوتی ترقیاں ہی ترقیاں ہیں دن بہ دن تندرستی تندرستی ہے سب کچھ ہے نعمتیں ساری ہیں. جب یہ ہوتا تو حضرت پریشان ہو جاتے ہیں حضرت اللہ پاک ایک طرح کی تسلی حضرت کو تسلی دے رہے ہیں حضرت یہ ان کا بازاروں میں آنا جانا چکر لگانا پیسہ مال متا یہ چند روزہ ہے چاہے وہ قلت و حکارت کا بیان ہو رہا ہے یہ دائمی اب نہیں ہے یہ بلکہ کتنا ہے چند روزہ ہے دو چار روز کی بات ہے سمجھا پھر ان کے لیے سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ شبوں میں نہ پڑو فلا جگر کا تکلو بہوم پس نہ شبوں میں ڈالے آپ کو لا جگر کا کام نہ شبوں میں ڈالے آپ کو تقلو یہ چند روزہ آنا جانا ان کا فل بلا شہروں میں شہروں میں جو ان کا آنا جانا چند روزہ ہے قلیل و حکیر تقلب ہے اس قلیل حکیر تقلب کی وجہ سے آپ پریشان ہیں نہ ہوں شبوں میں نہ پڑیں کہ ان کو تو اللہ کچھ بھی نہیں کہتا یہ اللہ کو پیارے ہیں اس شبوں میں آپ نہ پڑھے پھر کر لو پس نہ شبوں میں ڈالے آپ کو تکلو چند روزہ قلیل و حقیر آنا جانا ان کا پھر بلا شہروں میں شہروں کے اندر قلیل و حقیر چند روزہ آنا جانا یہ آپ کو شبوں میں نہ ڈال دے سمجھ ہے جی تکلب کے لفظ سے یہ منکرینے کی اصلاح کا پہلا طریقہ ہے کہ لفظ تقلب کے ذریعے اس دنیا کی قلت اور حکارت کو بیان کیا جا رہا ہے دنیا کی قلت اور حکارت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس دنیا پر یہ مغرور ہیں یہ قلیل و حقیر ہے یہ دائمی ابدی نہیں ہے بار سمجھ ائی ہے سہی انشاءاللہ جب قران پاک پڑھیں گے تو وضاحت ہوگی اگے پڑھو گزبت قبلہم قوم نوح ون الاحزاب من بعدہم وهمت كل امه برسولهم ليخذو وجادلوا بالباطل ليجد حظ به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب جھٹلا یا ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم اور کئی جماعتوں نے ان کے بعد اور ارادہ کیا ہر متنے اپنے رسول کے متعلق تاکہ پکڑے اسے اور جھگڑتے رہے ساتھ بادل کے تاکہ مٹا دیں اس کے ذریعے حق کو آخا دے تو ہوں کیا لگ ہے بس پکڑ لیا میں نے ان کو دیکھتے نہیں ہو سکتا کہنا ایک آپ کیسے تھی سزا میری کس طرح میں نے ان کو زبردست سزا دی ہے اللہ آج امریکہ اور برطانیہ تمام کفار کو بھی سزا دے دے اور ہماری آنکھیں ٹھنڈیوں میں جی اسریلوں کو اور کیا نام ہے امریکیوں کو اور کشمیر کے اندر مجاہدین کو جو بیچارے ایزائیں پہنچا رہے ہیں ان بیچاروں کو اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے اخذ تو ہم کے اندر دوسرا طریقہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی ایسا کیا اپنی قوموں ان کی قوموں نے کیا کیا پیغمبروں کو پکڑا پکڑنے کا ارادہ کیا قتل کا ارادہ کیا یا آخری لیکن اخذ تو ہم میں نے ان کو دنیا میں پکڑ لیا تھکے تھانا ایک دیکھتے نہیں ہو کیسے تھی میری سزا یہ دوسرا طریقہ ہے کہ دنیا میں بھی تمہارے اوپر عذاب آئے گا آگے چلو آگے وکزالی کا حقت کلحمت کا اور اسی طرح ثابت ہو گئی بات تیرے پر ورزگار کیوں پر ان لوگوں سے جو کفر کرتے رہے کہ بے شک وہ ساتھی ہوں گے آگ کے یہ تیسرا طریقہ ہے کہ قیامت کے اندر بھی تم اصحاب نار ہو گے نار کے ساتھی ہوو گے تمہارے لیے سوائے نار کی اور کچھ نہیں ہوگا سمجھے باسی پہلا طریقہ چاہے کہ دنیا کی قلت اور حکارت بیان کی جاتی ہے کہ یہ دنیا چیز کیا ہے قلیل بھی ہے اور حقیر بھی ہے جس پر تم مغرور ہو رہے ہو یہ جی قابل غرور چیز نہیں ہے دوسرا طریقہ کے اسی دنیا میں تمہیں عذاب دوں گا تیسرا طریقہ کے اس وقت بس, بس نہیں کروں گا آخرت میں بھی اس لیے شرک سے توبہ کرو اور ان کار کو چھوڑو اور پیغمبر علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول کرو بس مجھے بس یہ بات ختم ہو گئی بند کرو قرآن پاک اب آگے چلتے شان نزول کی بحث ہے کس کی قرآن پاک جب نازل ہوا ہے سمجھو بات عام طور پر ایسا ہوا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آتا تھا کوئی واقعہ پیش آتا تھا اس پر قرآن پاک کی ایک آیت ایک سورت دو آئے چار آئے نازل ہو جایا کرتی تھی یہ نئے بزرگ آئے بیٹھے ہیں جب میں بیان کروں تو میری طرف دیکھا کرو کتاب یا کاپی کو بالکل نہ دیکھا کرو ورنہ کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا بعد میں جب کمرے میں جانا نا اس وقت دیکھ لینا کاپی بھی اور کتاب بھی اور سب کچھ آخر ہی آہ. ابھی اوپر دیکھو میری طرف دیکھو بات کو سمجھو بعد میں دیکھنا کافی تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں سر درجی تو میں کر رہا ہوں سنو بات عام طور پر ایسا ہوا کہ کوئی واقعہ پیش آیا اور اس پر قرآن پاک کی ایک یا چند آیات یا کوئی سورت نازل ہو گئی اس واقعہ کو کہا جاتا ہے شان نزول کیا کہا جاتا ہے شان نزول اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر قرآن پاک ایسا نازل ہوا ہے لیکن شان نزول پر قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ موقوف نہیں ہے شان نزول پر قرآن پاک کی تفسیر موقف ہاں قرآن پاک جو ہے وہ فقط شان نزول کے لیے نہیں آیا قرآن پاک آیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے سمجھا اس لیے قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ شان نزول پر موقوف اور بند نہیں آئے تم نے پڑھا ہے اس الفقا کے اندر اور یہ مقولہ مشہور ہے انشاءاللہ مسئلہ علا میں بھی بحث آئے گی البرات عموم لفظ لال خصوصل مانا جی مورد دو لفظ ہے یہ اعتبار جو ہے الفاظ کے عموم کا ہوا کرتا ہے اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے چوری کی اور اس واقعہ میں جی آیت نازل ہو گئی بس کو بس تو اب کوئی انسان آج کہے چوری کرے اور کہے جی آیت میرے بارے میں نہیں ہے یہ تو چودہ سال پہلے ایک چور نے چوری کی تھی اس وقت آئی تھی یہ جی اس کے بارے میں آئی تھی تو یہ بات درست ہے یا غلط ہے, بلد غلط بلد غلط بلد ہے شان نزول جو ہے یہ جی بالکل درست ہے کہ شان نزول ہوتا ہے لیکن شان نزول پر قرآن پاک کی تفسیر موقوف اور اپنا مخصوص نہیں, نہیں ہے, ہے بند نہیں ہے قرآن پاک جو ہے یہ عام ہے اور کیا تک کے انسانوں کے لیے ہے شاہ اللہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اظر الشیائے فی فاہمل قرآن شان ال نضول اظہر الشیائے فی فاہمل قرآن شان ال نزول ہے شان نزول, نزول جو ہے قرآن فامی کے اندر سب سے بڑی نقصان دہ چیز جو ہے وہ شان نزول ہے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے کہ انسان کے دماغ میں شان نزول ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ قرآن کی آیت اسی کے لیے ہے حالانکہ قرآن تو عمومی کتاب ہے سارے جہان کے لیے آئی ہے اور کیا تک کے انسانوں کے لیے آئی ہے اس لیے شان نزول پر کبھی قرآن بند نہیں ہوا کرتا قرآن عام ہے اور سارے جہان کے لیے اور کیا تک کے انسانوں کے لیے ہے بات سمجھے اچھا اور اس آپ کے پاس کیا لکھی ہے جی لفظ ال سے مراد ہے جی کتاب کا لفظ نہیں ہے یہ کھڑا ہے نا کہیں ہاں یہ ہاں یوں کھولو نا یہ لمبی کاپی ہے نا سر تمہیں ملی ہے نا جو کاپی میری طرف دیکھو حضرت اوپر دیکھو سمجھ لو اندر کچھ بھی نہیں ہے میں ناٹک ہوں کتاب سامت ہے سمجھا خیال کرو لفظ الکتاب اگر سورت کی ابتدا میں آ جائے بہت ساری صورتوں کی ابتدا میں لفظ الکتاب ہے اگر سورت کی ابتدا میں آ جائے تو بعض اوقات لفظ الکتاب سے پورا پرانے پاک ہوتا ہے کیا مراد ہوتا ہے بعض اوقات وہ صورت مراد ہوتی ہے جس کی ابتدا کے اندر وہ الکتاب موجود ہے اور بعض اوقات اس صورت کا دعویٰ مراد ہوتا ہے کیا مراد ہوتا ہے تین باتیں ہیں لفظ الکتاب صورت کی ابتدا میں آ جائے جب صورت کی تو یا پورا قرآن پاک مراد ہوگا یا خود وہ صورت مراد ہوگی جس کی ابتدا میں آئے ہیں ہے وہ آیا ہے وہ لفظ یا اس صورت کا پورے باقارہ کی ابتداء میں آیا ہے ذالک الکتاب ہو لا <تصفح> یہاں الکتاب سورت کی ابتداء میں آیا یہاں مراد پورا قرآن پاک ہے کیا مراد ہے <تصفح> اچھا اور خامیم تنظیر الکتاب من اللہ ہل العلیم علیم یہاں بقیہ مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد پورا قرآن پاک ہے کیا مراد ہے مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد یہاں اول تو اس سورت کا دعویٰ ہے چاہے حامی مومن کا دعویٰ پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ فد مخل تو تنزیل الکتاب کے اندر الکتاب سے مراد فد اللہ والا دعویٰ ہے وہ لوگ کہتے تھے نبی علیہ السلام جب انہیں فرماتے تھے کہ پکار صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے تو وہ کہتے یہ مذہب جھوٹھا ہے اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا یہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہا ہے ماسمے بهذا بحاضا فل ملتل آخر انہاضا یہ جھوٹ ہے نا اپنی طرف سے بنا کر پیش کر رہا ہے ہم نے تو کبھی یہ بات سنی ہی نہیں ہے سے سمجھے نہیں تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انہیں کہہ دو تنظیر من اللہ ہے یہ فدع اللہ والا دعویٰ میرا بنایا ہوا نہیں ہے یہ اللہ کا نازل کرتا ہے سمجھ یہ بات نہیں بہرحال مولانا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں الکتاب سے مراد کیا صورت کا دعویٰ ہے بہرحال لفظ الکتاب اگر ابتدا صورت میں آ جائے تو بعض اوقات پورا قرآن بعض اوقات وہ صورت جس کی ابتدا میں ہے اور بعض اوقات دعوت سے آئے گنشلا پڑھیں گے تل آیات الکتاب الحکیم تل آیات الکتاب المبین تو یہاں کتاب سے مراد کیا وہ صورت ہے کیا ہے جب پورا قرآن پاک یا وہ سورت مرادے دونوں اعتماد درست ہیں ہم دونوں علماء نے لیے اور اگر درمیان صورت میں الکتاب آ جائے یہ بزرگ نیند فرما رہے ہیں درمیان والے بزرگ کو توجہ فرماؤ یا کاپی دیکھ رہے ہو یا نیند کر رہے ہو جو نہ بیٹھو نا یہ جی گھٹنا کھڑا کر دو نا یہ سبق ہے بھائی ہاں بزرگوں گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھو سیدھے ہو کر بیٹھو ہاں خیال کرنا مربع حالت میں نہ بیٹھو آئے گڈنا کھڑا کر کے بیٹھو خیال کرو چودھری ہوتے ہیں نا جو وہ پھر ایسے بیٹھا کرتے ہیں خیال کرو سبق ہے یہ لفظ ال کتاب اگر درمیان صورت میں آ جائے تو پھر دیکھیں گے اگر ماں کبل ماں کے اندر اس کی اس کا ذکر آ جائے یہود و نسارا کا کس کا ذکر ہو <سلام> یعنی اہل کتاب کا تو اس کتاب سے مراد تورات انجیل زبور ساب کا کتب ہوں گی پھر کیا مراد ہوں گی ساب کا کتب مراد ہوں گی اور اگر کتاب کی صفت آ جائے مبارک مصدق وغیرہ تو پھر اس سے مراد قرآن پاک ہوگا کیا مراد ہوگا اب میری طرف دیکھو کل پانچ احتمال ہیں کتنی سورت کی ابتدا میں آ جائے تو یا جا قرآن پاک پورا مراد ہوگا یا وہ سورت مراد ہوگی یا دعوے سورت درمیان میں آ جائے ماہ بعد میں اہل کتاب کا ذکر ہوگا تو کتب سابقہ مراد ہوں گی اگر مبارک مصدق وغیرہ صفت آ جائے تو خود قرآن مراد ہوگا بات ہے اب اس کی مثالیں دیکھ لو تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے بات سمجھا اپنا یہ حافظ جی کہاں سورت انعام کھولو پارا سورت انعام رقو نمبر بیس کھولو سورت انعام آم رکو نمبر بیس آٹھواں پارا ہے بولو انزلنا رکو نمبر بیس ہے کہاں ہے رکو نمبر بیس یہ ہے نا مجھے دکھاؤ ذرا پرانے پاک مجھے دو میں ایک لفظ دیکھ لوں یہ انیس جہاں لکھا ہے نا انیس میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں بہادا کتاب مبارکن تو ملا ہے اور یہ قرآن پاک کتاب ہے عظیم الشان اتارا ہے ہم نے اسے برکت والی ہے اس کے اتباع کرو اس کا اور ڈرتے رہو امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ گے کتاب مبارک کن لفظ کتاب درمیان صورت میں آگیا اور اس کی صفت ہے مبارک کن تو یہاں قرآن مراد ہے کیا مراد ہے اور یہ قرآن پاک عظیم شان کتاب ہے ہم نے اتارا ہے اسے برکت والی کتاب ہے آگے دیکھو انتقولو انما ان زل کتاب اللہ کائے فتح نے مل قبل و ان کنا ان درا ستم لما ان زل بھی کہاں کھڑا ہے درمیان سورت میں کھڑا ہے کہاں کھڑا ہے اور اس کے بعد کھڑا ہے اللہ طتح کون سے دو تحفے مراد ہیں یہود و دو یہاں مراد کورات و انجیل ہے کیا مراد ہے آمی. او اوتقول کتاب لنا احدا من سمجھا نا سنگھ یہاں بھی کتاب سے مراد جو ہے وہی کتابیں ہیں آ گیا نا درمیان میں آیا ہے لفظ صفت مبارک تو یہ کون سا مراد ہے قرآن پاک اور اللہ تاع فتح پہلے کتاب ہے اس سے مراد کیا ہے توراد اور انجیل مراد ہے بات سمجھے یہ سر بس یہ بات ختم ہو اور فائدہ بعض بعض صورتوں کی ابتدا میں لفظ کتاب اور لفظ قرآن دونوں مذکور ہیں لفظ کتاب اور لفظ قرآن سمجھا سی تو وہاں کیا ہے سمجھ لو بات سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس صورت میں کچھ مضامین وہ آئیں گے جو ساب کا کتب میں موجود تھے کچھ مضامین وہ آئیں گے جو سابقہ کتب میں اور قرآن کے لفظ کے ذریعے اشارہ ہے کہ کچھ مضامین جدیدہ آئیں گے جو پہلی کتابوں میں نہیں تھے صرف قرآن پاک میں ہے سمجھ رہے ہو کتاب سے مراد کچھ مضامین وہ آئیں گے جو سابقہ کتب میں موجود تھے اور اس صورت میں مذکور ہوں گے اور قرآن سے مراد قرآن کے ذریعے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کچھ مضامین ایسے آئیں گے جو سابقہ کتب میں نہیں تھے مضامین جدیدہ ہیں وہ صرف پرانے پاک کے اندر آئے وہ اسی صورت کے اندر آئیں گے سمجھا نا سی یہ اپنا کھولو نا سورہ ہجر کی بالکل ابتدا ہے بالکل ابتدا ہے روبا ماجد الدین کفرو ہے نا اس سے ایک سطر پہلے پارہ چودہ ہے نا جی اس کی بالکل ابتدا کھولو بالکل ابتدا کھولو تل کاب قرآن روبما کفر مسلم مل گیا ہے دونوں لفظ کھڑے ہیں کتاب بھی ہے اور قرآن بھی ہے لفظ الکتاب کے ذریعے اشارہ ہے کہ صورت میں کچھ مضامین کتب سابقہ کے آئیں گے اور لفظ قرآن کے ذریعے اشارہ ہے کہ کچھ مضامین جدیدہ آئیں گے جو پہلی کتابوں میں نہیں تھے بات سمجھ بس یہ اصطلاح بھی ختم ہو گئی اور اصطلاح سنو سنو بات اوپر دیکھو بعض صورتوں کی ابتدا میں لفظ کتاب کی صفت آئے گی الحکیم چاہے گی الحکیم اور بعض صورتوں کی ابتدا میں لفظ الکتاب کی صفت آئے گی المبین چاہے گی کہیں کہیں کتاب کی سفت آئے گی الحکیم کہیں کہیں کتاب کی سفت آئے گی ال کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ جہاں کتاب کی سفت آ جائے الحکیم اشارہ ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر دلائل عقلیہ آئیں گے اس صورت میں دلائل عقلیہ آئیں گے اور جس صورت کی ابتدا کے اندر لفظ المبین آ جائے وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر دلائل نقلیہ آئیں گے سمجھا سر الحکیم آ جائے تو اشارہ ہے کہ سورت کے اندر دلائل عقلیہ آئیں گے اور المبین آ تو اشارہ ہے کہ دلائل نقلیہ آئیں گے سورہ یونس کھولو بالکل ابتدا پارہ گیارہ یا کا زیرون سورہ یونس ہے الافلا مرا تلك ايات الكتاب الحكيم اقان للناس عجبا عن اروحنا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدما فردقن عند ربهم يقصد 188 هشت يقصد هشتاد هش بالکل ابتدا ہے الا تلک آیات الکتاب الحکیم یہ ایسے ہیں کتاب کی جو حکمتوں اور دانائیوں سے پورا ہے سمجھا یہاں کیا ہے جی الحکیم ہے سورہ یوسف کی ابتدا کس طرح ہے جی تلک آیات الکتابل مبین ہے کیونکہ پوری سورہ یوسف ایک قصہ اور نقل ہے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور ان کی اخبا کا قصہ ہے اسی طرح سورہ شارا ہے اس کی ابتدا کے اندر بھی کیا لفظ ہے حافظ کوئی نہیں ہے صرف ایک ہی حافظ ہے اور وہ بھی چپ ہے چپ بیٹھایا تھا اچھا سے تل کتا بل مبین الکتاب کی صفت کیا ہے مبین ہے بہرحال جہاں الکتاب کی صفت الحکیم آ جائے تو وہاں اشارہ ہوتا ہے کہ اس میں دلائل کون سے آئیں گے عقلیہ اور اگر المبین آ جائے تو اشارہ ہوتا ہے کہ دلائل مبین مبین اب سوال ہوتا ہے یہ جی سورہ یونس جو تم نے کھولی ہے نا جی یونس اب اس کا رکو آگے دیکھو وطل علیہم ہمنا نوح جی نمبر سات جہاں لکھا ہے نا وہاں سے شروع ہو رہا ہے مل گیا ہے سب کو وتلو الم اب میری طرف دیکھو میں سوال سمجھانا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ تم نے کہا ہے کہ جہاں جس سورت کی ابتداد کے اندر کتاب کی صفت الحکیم آ جائے اس سورت کے اندر درال اب یونس کی ابتدا میں کتاب کی صفت الحکیم آئی ہے باوجود اس کے وطل علیہم بانو سے دلیل نقلی شروع ہو رہی ہے نور اسلام کا قصہ نا کل تم نے نقلی دلیل کی تعریف پڑھی ہے سوال یہ ہے کہ یونس کی ابتدا کے اندر کتاب کی صفت الحکیم آئی ہے تمہارے قانون کے مطابق سورج کے اندر دلائل عقلیہ آنے چاہیے وطل والانو سے تو دلیل نقلی موجود ہے تو تمہارا قاعدہ تو ٹوٹ گیا سمجھیے بس اور سورج شہارا کھولو پارہ انیس ہے سورج شوہارا جی پارا انیس سورہ شوہارا تھوڑا تھوڑا کھولو گے تو جلدی کھل جائے گا ایسے کھول رہے ہو ادھر کھول